عزیزان من آج اگست انیس سو چوراسی کی تین تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ تقریب کی آیت آٹھ سے ہو رہا ہے ایک مار دو ہزار درد کے آغاز سے پہلے کا سابقہ درد ایک نقطہ کی وضاحت ضروری ہے ساجب کے آخری معاشرے میں میں نے ارس کیا تھا کہ پرانے کریم کا اسلوب بیان بھی ایک مجھ ہے عرب کے جو اپنی زبان سے اتنا نازم تھے کہ وہ ساری دنیا کو حجم یعنی دونگا کہتے تھے وہ بھی انگش بدرنا تھے کہ اس انداز اور اسلوب کے کی متعلق کیا کہیے یہ نہ نظم ہے نہ نثر ہے وہ اما تو سیدھے بگری اس انداز میں بھی یہ کوئی اور شہ ہے اور وہ شے ایسی ہے کہ جس کی مثل نہیں لایا جا سکتا جس کی نقل نہیں کی جا سکتی وہ آگے لا گئے تھے اس کے اسلوب بیان سے بھی میں عرض کیا تھا کہ اس کے بعد بھی عربی زبان کے بڑے بڑے محبت ہے مسلم بھی اور مسلمان بھی وہ بھی یہ تعداد کرتے رہے کہ اس اسلوب بیان کے متعلق کیا کہا جائے وہ شیر کے خصوصیات سے بھی پورا اترتا ہے اور شیر نہیں ہے تو قرآن نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اپنے رسول یہ شاعری نہیں ہے ہم نے اپنے رسول کو شعر نہیں سکھایا اور شاعری کی ہر خصوصیات سے پورا ہوتا ہے حتا کی میں نے کیا تھا موسیقی کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ اس کے زیرو کام سے بھی پورا ہوتا ہے اور یہ جو شرطیں ہیں ہمارے ہاں یہ حجازی اور مصری یا یہ جو بڑے بڑے فاری ہمارے ہاں آتے ہیں تائرے ان کے آتے ہیں یہ موسیقی کے اندر یہ لئے ہے جس میں یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو وہی قیت یہ ہے وضاحت کرم گپتا یہ تھا کہ اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اس سے مختص ہوں کہ قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہیے بالکل نہیں یہ تو امت کے خلاف ایک سازش تھی امت کو قرآن کریم سے دور لے جانے کے لیے بیگانہ رکھنے کے لیے اور ایک اطمینان جھوٹا سرہ نقص دلانے کے لیے یہ قیدیت کا کی گئی کہ اس کے ذواہر پہ ہی سارا زور دیا گیا کہ اس کے مطالب اور مقاصد ذہن سے دور رہیں قرآن کو ناظرہ پڑھنا چاہیے کہ ناظرہ پڑھنے سے بہت شواب ہوتا ہے ناظرہ کے معنی اس کے الفاظ پڑھتے چلے جائیے اور الفاظ کے معنی نہ سمجھنے آئے قرآن نے تو اپنا تعارف پہلے لفظ میں یہ کہا ہے کہ زیادہ تر کتاب یہ کتاب ہے تو کوئی دنیا کی کوئی کتاب ایسی بھی ہے کہ جس کے الفاظ کو پڑھے اور کتاب کے معنی نہ سمجھ میں آئے بالکل معنی سمجھنے نہ نہ تو ایک طرف اگر وہ کتاب کا مشکل ہے وہ زبان تو آپ ایک پڑھ کے رکھنے دیں کہ نہیں بات نہیں بھائی یہ میرے پاس کی بات نہیں ہے یہ رشکل ہے یہ میں نہیں سمجھ سکتا لیکن دنیا میں یہی ایک کتاب ہے کہ اس کو پڑھا جا رہا ہے ہزاروں بار داتوں بار کروڑوں بار اور ایک لفظ سمجھتا نہیں نہ پڑھنے والا نہ سننے والا ایک ایک رات میں اس کو ختم کیا جاتا ہے ہزاروں سننے والے موجود ہوتی ہیں ایک ایک قاری کے پیچھے نہ اس کاڑی کو معلوم ہوتا ہے سارا قرآن پڑھنے کے باوجود اس کے ایک لفظ کے معنی نہیں اس کو آتے نہ یہ لاکھوں ہزاروں سننے والوں کی سمجھ میں ایک لفظ بھی آتا ہے نہ دکھ جائے نہ دھرم رات آئے مگر خبر دبا ہے اور, اور وہ کھڑے چلے جا رہے ہیں ایک ایک خرچ کے پڑھنے سے دس دس لڑکیوں کا سباب ملتا ہے بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے سے یہ ناظرہ ہے پھر اس کے بعد سے قرآن ہے انہی عید اج یاد کیا جاتا ہے یہ الفاظ جو ہیں حاصل قرآن کے وہ بھی اس کے الفاظ ہی کو دہراتے ہیں انہیں بھی ان میں سے کسی کے معنی نہیں پتا ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک سب چھوڑی ہیں شجید جی ہی اسے کہتے ہیں اس کے आप آپ دیکھیں گے بڑے بڑے हुए کھڑے ہوئے ہیں کتنے کتنے سال پاکستان کی تعلیم دی جاتی ہے بڑے بڑے ماہرین ہوتے ہیں ان لفظوں کے مان وہ بھی نہیں جانتے آپ نے غور فرمایا امت مطمئن ہو گئی ہے اس بات سے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے الفاظ کو دوہرا لیا جائے تو مقصد پورا ہو جاتا ہے ضرورت نہیں ہے جن کے معنی بھی سمجھ مخوم بھی سمجھ میں آئے تو وہ کتاب جس کا مخہوم کوئی سمجھ میں نہ آئے پڑھ کے چلے جائیے اس کتاب کے وجود سے مقصد کیا ہوا اس کے ذرا کی طرف توجہ دینے سے اور آگے بڑھے گا ہمارے اس دور میں خاص طور پہ اس پہ توجہ دی جا رہی ہے پرانے کریم کا ایک ماڈل ہے پتا نہیں من بھر کا یا کتنا وہ قرآن جگہ رکھا ہوا ہے ماڈل قرآن کا رکھا ہوا کریم سونے کی تاروں سے دکھا گیا ہے کتنے سال لگے اور کتنے پھر وہ وہ وہرایا گیا اس کے جلوس نکالے گئے پھر پچھلے دن اس کے دو تین سال سے وہ پُرانے کری میں جس کا ایک پارا ایک من بھر بھرتا ہے وہ یہاں ہی نہیں بلکہ اگلے دنوں یہ تھا کہ وہاں انگلینڈ میں بھی اس کی زیارت کرائی جا رہی ہے اس کو دورایا جا رہا ہے اور چالیس پارے پھر آپ سوچ لیجیے کہ چالیس من کے لوگ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر کتنا روپیہ خرچ آ رہا ہے اور کتنی ان لوگوں کی اعتراف ہو رہا ہے وہ اسے لگے ہوئے اس کی کتابت میں یہ ٹھیک ہے پرانے کریم صحیح لکھا ہوا ہونا چاہیے خوش خط لکھا ہوا ہونا چاہیے نگاہوں کو اچھا لگے اچھی طرح سے پڑھا جائے اتنی سی بات لیکن اس کتابت کے اندر بھی آپ ساری گلیاں لکھاتے چلے جاتے ہیں ہم نے کتابت کتاب اٹھوانے اگلی وزیر جا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں ہو جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے اور تو اور مجھے ان فنون سے بھی دلچسپی ہے تو مجھے دقت پیش آتی ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ کون سی ہے جو لکھی ہوئی ہے فن ہے لگے ہوئے اس کے ڈری ہوئی کام اس شوق کے اندر ساری کون کی کون ڈھوبی ہوئی ہے کان کے مطالعے کو معنی اور مراثر کے مطالعے کہیں کچھ نہیں لکھا کہا جا رہا یہ جو دات آ کے پڑھنے والی دات ہے بڑی دلچسپ چیز ہے یہ ایک حدیث میں آن کی جاتی ہے اور واقعی مطلب کے اعتبار سے بڑی عزیز ہے لیسا مننا ملم جسا بننا بل اور چیز یہ کتنی بلند چیز ہے جس جی شخص کو قرآن کسی اور چیز سے مستغنی نہیں کر دیتا بے نیاز نہیں کر دیتا غیر خدا رہنمائی سے دنیا کی ہر چیز سے جس جی شخص کو قرآن اس سے مستغنی نہیں کر دیتا حضور نے کہا وہ ہم نے سے نہیں ہے مستگنی نہیں کر دیتا قرآن قرآن کی ایک آیت ہے اس کا مقلوم یہ ہے قرآن نے یہ بتایا خود اللہ تعالیٰ نے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن نازل کر دیا ہے وہ یہ کافی ہونا چاہیے انسان کو انسانی رہنمائی کے لیے ایک لابطۂ حضاف ہونے کے لیے قرآن مختصر ہونا, ہونا چاہیے کافی ہونا چاہیے کتنی عظیم ہے یہ حدیث نظر آتا ہے کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جس شخص کو قرآن غیر قرآنی دینوں سے مستغری نہیں کر دیتا وہ ہمیں سے نہیں ہے اب یہ جیسا غملہ یہاں ایک لفظ ہے اس نے زیر کے ساتھ غم کے گھنا پڑے تو اس کے مان ایک گانا ہوتا تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جو قرآن کو گا کر نہیں پڑھتا وہ ہمیں سے نہیں ہے یہ ترجمہ یوں کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ سا نہیں سارا کچھ کیا ہے زباہر میں الجھا دینا ہے کام کو تاکہ قرآن کے مفموم اور م... معنی اور مقاصد اور متعلق وہ نگاہوں سے اتر رہے ہیں اس کی ضرورت ہی نہ سمجھی جائے ساری عمر اسی طرح سے الفاظ کو دوہراتے ہوئے چلے جائے مطمئن ہو جائے کہ ہاں قرآن کی صلاحیت ہو رہی ہے سوال دوڑ رہا ہے یاد رکھی عزیزہ نمن قرآن ایک کتاب ہے عربی مبین کی خود قرآن کا خدا نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو واضح کتاب بنایا ہے مبین ہے خود بھی واضح ہے اور ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہے نور ہے روشنی ہے یہ خدا کہتے خدا نے کہا ہے کہ ہمارے دل تھی اس کی وضاحت ہم نے وضاحت بھی کر دی ہے اس کی ایسی کتاب کی جو مزاقہ حیات ہے پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا کوڈ ہے واضح ہے روشن ہے اس کتاب کو باہر اسی انداز سے پڑھا جانا چاہیے نا کہ اس سے یہ مطالب اور مقاصد واضح ہوں اور وہ قرآن خود قرآن نے کہا ہے یسر سا یسرد بڑا آسان ہے قرآن اور واقعی میں کئی دفعہ یہ کر چکا ہوں کہ عربی زبان میں بھی اگر زبان کے اعتبار سے بھی کوئی آسان سی کتاب شروع کرانی ہو کسی کو گرامر کے آداب سکھانے کے بعد تو وہ قرآن ہے ورنہ عربی ادب تو اتنی مشکل چیز ہے پوچھیے نہیں ہو قرآن سہل تری کتاب ہے اس میں سے اس کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے نہ یہ کہ اس کے اندر وہ رکھتا سے اور ناظرہ اور جانے اور وہ تجویزیں تو پھر اس کے بعد یہ سو سو مان کا قرآن اور اس کے بعد یہ رنگا رنگ قسم کی نسلی اس کی کتاب تھے یہ سارا کچھ قوم کو الجھانے کے لیے ہے کہ قوم قرآن کے مفہوم کے قریب نہ آنے پائے اپنے آپ کو مطمئن رکھے کہ ہاں ہم مقصد پورا کر رہے ہیں تو پہلی چیز یہ یاد رکھیے گا کہ یہ چیز یہ حربے ہیں قرآن سے امت کو دور لے جانے کے لیے قرآن سمجھ پر پڑھنے کی کتاب اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کا ضابطہ حیات ہے اب اس وضاحت کے بعد ہم آتے ہیں دس کی کرم چرا آ رہا کا قرآن خطرے سے یہ چرا آ رہا ہے اور آگے بھی جائے گا قرآن نے یہ بتایا ہے یہ کہ ایک دور آئے گا یہ ٹھیک ہے کہ درمیان میں ایسا بھی دور کی جس میں امت اس دین سے رقد ہو جائے گی لیکن پھر کچھ میکامی بتائی ہیں قرآن نے کہ ایک دور اس کے بعد ایسا آئے گا جس میں یہ تغیرات ہوں گے تو ان تغیرات کے بعد یہ بتایا ہے کہ وہ پھر ایسا ایک نظام قائم ہوگا کہ جس میں ہر شخص کا عمل اس کے سامنے نمایاں طور پہ آ جائے گا اور غلط کام کے غلط نتیجے غلط ہی کام کے صحیح نتائج واضح طور پر اس دور میں سامنے آ جائیں گے ہر شخص کے لیے آگے آیت آتی ہے پہلے اس دور کی مختلف نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ اس, اس قسم کے تغیرات ہوں گے وہ تغیرات سات آئے تک تو ہم پہلے دیکھ چکے تھے آٹھویں آیت آئی تھی پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ بڑی اہم چیز ہے ہم آگے کر کے درد وہ سوئے بے زم درد مؤودہ اربوں کے ہاں وہ لڑکی ارب اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے پیدا ہونے کے بعد ہی اور بعض اوقات تو بچیاں ہى عمر کی ہو جاتی تھی تو پھر اس کو دفن کرتے تھے باہر دفن کر دیا جاتے اس کو ماؤدہ کہتے تھے اس بچی کو میں اس آیت کے بعد میں آؤں گا خود انداز جو ہے آیت کا ان کو پوچھو نہیں وجد میں لے آنے والا ہے انسان عربوں کے ہاں عورت کی کیبیت کیا تھی یہاں تو صرف ماؤدا کیا چھوڑ دی ہے نا وہ کیوں ایسا کرتے تھے عورت کی ان کی آنکھوں کیا hmm. سورہ نگر آئے سولہ بتا اٹھاون ون سکس ایٹ فائیو نائن فور آئے تھے کہا ان کی قبیت یہ ہے بالحم صاحب غلّہ جب کوئی آ کے ان کو خبر دیتا ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو رنج کے مارے ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے غلط اور پیچا ہو جاتا ہے وہ اس قدمی کو سن کر اس کی سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے اور اگلی آیت ہے کہ نل اور دن سوئے ماہ بشیرا بہی اس منہوس خبر کے سننے کے بعد وہ اپنے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے ایک آیت میں قرآن میں بتا دیا کہ ان کے ہاں اور ان کی حیثیت کیا تھی وہ منہ چھپائے پھرتا ہے اپنے کام کے اپنے قبیلے کے لوگوں سے اس منحوز خبر کے سننے کے بعد کہ ہو کیا گیا منہ چھپائے پھرتا ہے اور اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ ایم ہوں ام سے تو ہو سو ہوا پھر سوچتا یہ ہے کہ کیا میں یہ کلنگ کا ٹیكہ لیے ہوئے ساری عمر پھرتا رہوں اپنے قوم كے اندر یا اس کو ابھی سے دفن کر دوں کی یہ جس قدر جڑے ہیں یہ خیالات یہ فیصلے جو وہ دل میں کر رہا ایک آیت میں بات یہ صاف ہو گئی کہ اس ماحول میں اس معاشرے میں اربوں کے ہاں عورت کا مقام کیا تھا بیٹی کی پیدائش پر یہ کیفیت ہو جاتی تھی قرآن بتا رہا ہے ان لوگوں اگر زندہ رکھنا ہے تو یہ اس کے الفاظ سن لیجیے نا کہ کیا یہ میں کلنگ کا ٹی کا شرمندگی کا سامان اس کو زندہ دیے کروں ساری عمر اپنے ساتھ یا ابھی دفن کر دوں کہ اگر وہ زندہ رہتی ہے تو وہ ندامت کا شرمندگی تو باعث بن جاتی ہے باپ ماں کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے ان کے یہاں طریقہ یہ ہے کہ زندہ اس کو گاڑ دیا گیا زندہ کا کر دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی جو قرآن کیا کیا کیا. کہ ان کے ہاں عورت کا مقام کیا تھا اور پھر یہ کہہ کہ کیا کہ صاحب آ وہ خود کہہ دیا کہ کس قدر غلط اور برا فیصلہ ہے یہ جو اپنے ذہن میں کرتی ہیں قرآن نے بتا دیا کہ عورت کا مقام کیا نہ یہ ایسی ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے کی اوپر کسی کو شرم محسوس کرے نہ ایسی کہ ساری عمر اس کو اگر وہ زندہ رکھا ہوا ہے سندانوں کے مارے منہ چھ بات پھرے نہ ایسی کہ اس کو زندہ بھر کر دیا جائے عورت اور مرد انسان ہیں یہ درس میں بھی باتیں آ چکی ہیں اور میں نے بہت کچھ لکھا ہے عورت کے مقام کے اوپر خاص طور پہ وہ ایک مضمون میرا پیمپلیٹ کی شکل میں بٹھایا ہو گیا ہے عورت قرآن کے آئینے میں عورت اور ورد میں قرآن نے کوئی ترقی نہیں کیا ہے جہاں وہ کہتا ہے انسان اس کا ترجمہ ہے اور انسان میں صرف مردی ہی داخل نہیں ہوتے مرد اور عورتیں دونوں انسان ہوتی ہیں مومن مومنات قرآن ترین کی ایسی آیات ہیں کہ جس میں مومنونات ون والم. یعنی ہر وہ بات ہر وہ خصوصیت ہر وہ کام جو مومنین کے متعلق یا قرآن ہونی کو مومنات کے متعلق بھی کہتا ہے برابر ہم دوش دونوں کو چلاتا ہے اس سبر روزگار کے اندر کوئی فرق کسی قسم کا نہیں ہے ہر مقام اسے حاصل ہے ہر خصوصیت حاصل ہے اسے انسانیت کی بھی اور پھر مومن ہونے کی بھی اس دنیا میں بھی آخرت کے اندر جو قرآن کی آیتے دونوں کے متعلق یہ چیز ہے برابر برابر دونوں کے متعلق کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جس میں عورت کو کہہ کر کم تر درجے پہ دکھایا گیا ہو مرد کے مقابل کریم اس مقابلے سے عورت کو اٹھا کر جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ جو ارب معاشرے نے اور ان کا جو یہاں سے اٹھا کے وہ اس نے مرد کے ہم دوست اس کو بنا دی صدر ابل کے اسلام کا زمانہ چلا دیا مسلمانوں نے اپنے یہاں ہر اس چیز کو رائج کیا جس کو مٹانے کے لیے قرآن آیا اور اس نے پھر یہ چیز جس کو ندامت اور انہوں نے جب جس کے پیچھے پڑے ہاتھ دو کے عورت کے تو پوچھو نہیں کہ کس کا کیا مطلب یہ چونکہ زندہ دفن کرنا ایک معاشرے کا قانونی جرم کا قانونی جرم میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ خدا سے ڈر کے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہو کہ اس کو زندہ پر غور نہ کیا جائے کیوں کہ قانون جرم قرار دے دیا گیا تھا اس کی سزا قتل کی سزا تھی اس لیے یوں زندہ درغور تو نہ کیا اور اس کے مقابلے میں عورت کو زندہ رکھا کہ نہ وہ زندہ رہے نہ وہ مردوں میں ہو جانوں کی زندگی جو قرآن نے کہی ہے کہ اس میں نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی ساری عمر عورت کو اس مقام پر رکھا کہ نہ وہ زندوں میں خمار ہوتی ہے نہ مردوں میں خمار ہوتی ہے جرم نہیں ہے اس لیے سزا نہیں مل رہی کیونکہ قتل تو نہیں کیا اور وہ قتل ایسا ہے کہ لٹکائے رکھا ہے فسی کے اوپر لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا تختہ نیچے پہ کھینچ دینا چاہتے ایک منٹ کے اندر معاملہ ختم ہو یا چھو تو ہو تختہ نہیں کھینچا جا جاتا فانسی کے تختے پہ لٹکائے رکھا جاتا ہے یہ اس آزاد سے زیادہ سخت آزاد ہے کہ جو عورت وہ عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ گھر کر دیتے تھے وہ تو ایک منٹ کی بات تھی ختم ہوا کس یہ اس سے سخت کے مرنا ہمیں ہجر انہیں بنا ہے تجھے کیا مرا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا وہ تو ایک بار مار دیتے تھے آپ ساری عمر اس کو مارا جاتا ہے گور ختم ہوا اب کیا کیا جائے جیسا کہ ہم اور شعبوں میں زندگی کے اور گوشتوں کے کی اندر کیا یہاں بھی یہ کیا روایات وغیرہ بڑا عجیب طریقہ تھا یہ بڑی عجیب سازش تھی یہ. کہ اپنی طرف سے نہ کچھ کہا جائے کہا یہ جائے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس کی ضرورت اس کے بعد یہ کہا کہا کہ میں ایسے نہیں مانتا سنت کیا ہے یہ کمایا دو سو سال ڈھائی سو سال کے بعد بوکارا سے میشا پور سے اگرستان سے،, سے یہ لوگ آتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں پوچھتے ہیں کہ صاحب کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے کہ نے کہا کہ ہاں صاحب میں نے میرے ابا جان میں میرے والد نے مجھ سے کہا تھا یہ بات اس طرح کی دوائی سو سال بعد اچھا انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے یہ کس کے لیے اپنے والے اپنے والے سے دو سو ڈھائی سو سال کے عرصے میں آپ سوچتے ہیں کتنے نام دینے پڑیں گے درمیان میں اور آخر میں آ کے یا کسی صحابہ کے اوپر بات اور یا پھر یہ کہ رسول ایسا فرمایا تو کئی بار آیز آ چکی ہوئی چھ لاکھ اس قسم کی بات ہے تو امام بخاری خود کہتے ہیں کہ مجھے ملی لوگوں سے اور میں نے ان کو خود اپنے سے چھانٹا اس میں سے چھانٹ کے تین ہزار کے قریب رکھی اپنی کتاب میں درد کی ویسے تو قریب چھ ہزار کے قریب ہے وہ مقررات کو نکال دیا جائے تو اتنی بن جاتی ہیں اب ان کے متعلق جو اس طرح سے جمع کی اس طرح سے انہوں نے اس کا انتخاب کیا کہ ایک, ایک انسان نے اپنے قیاس اور رائے کے مطابق ان کو اکٹھا کر کے لیے اس کو کہا اللہ نے آتا فرمایا تھا عورت کے کرتاب مطلب اس قسم کی حدیث ہے واضح ہے کہ اس موضوعات جسے کہتے ہیں نا بدنی حدیث بنائی ہوئی حدیثیں اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں ہیں ہمارے یہاں کس طرح سے یہ بنائی جاتی تھی کیوں منائی جاتی تھی مقاصد اس کے یہ سارا کچھ کتابوں میں ہمارے یہاں اس کے باوجود ان میں سے کسی ایک کے متعلق بھی یہ کہہ دیجیے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے یا رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم یہ صحابہ میں سے کسی کی شان میں اس کے شان پڑتا ہے اس گناہ دوران حدیث اور منقر حدیث کہا نہیں ایک آخر کا وہ درجہ دن ہوتا ہے جو منقر حدیث کا امتحان ہو جاتا اس لیے کہ ان کا سارا جتنا بھی ان کے ہاں دین کی مذہب کی وہ تو ساری یہ چیزیں ہیں ان پر کسی قسم کی تنقید نہیں بلکہ یہ چیز کہ ان کو بھی ایک بار جس طرح امام نام بخاری نے کیا تھا ان کو بھی ایک بار بیٹھ کے سوچ کے دیکھ لو قرآن کے خلاف جاتی ہیں کیا دو کہ امام تو سلی نہیں لگی حضور کی شان کے خلاف جاتی ہے مقام سے ان کو کہہ دو کہ یہ صحیح نہیں ہوتا تھی. نہیں جن کو اب تک نہیں کر سکتے عورت کے متعلق میں بہت کچھ چیز ہوں میں نے پہلی چیز صحیح حدیث میں ہے کہ عورت پکڑی سے پیدا کی گئی ہے یہ جو ہے نا صحیح حدیث میں ہے یہ کہا اور ری آیا کہ ہاں یہ صحیح رسول اللہ نے ایسا فرمایا یہ صحیح حدیث کے معنی ہوتے ہیں یہ کتابیں ہیں چھ انتہا ہمارے کری یہاں صحیح حدیث کی کتابیں یعنی انہوں نے صحیح بخاری سنا ہوگا نا اس نام کے ساتھ کی صحیح رکھ لیا جاتا ہے اس کے اندر کے جو حدیث ہو جاتی ہے صحیح حدیث میں ہے جنا. صحیح حدیث میں ہے کہ عورت آدم کی پتری سے پیدا کی گئی ہے اور سب سے بلند پتری سب سے زیادہ تیزی ہو گئی پس ٹو اگر اسے سیڑھا کرنے کی کوشش کرے گا تو ٹور تو اسے توڑ دے گا دور تو جائے گی سیڑھی نہیں ہوگی اس کے لیے طریقہ یہ ہے تر اس میں کچھ کدی باتیں چھوڑتے ہوئے فائدہ اٹھانا چاہے تو دیکھ میں فائدہ کچھ کدی تھوڑی چیزیں تو اس میں کیونکہ تھوڑی نہیں ہو سکے گی اٹھ جائے گی تو کچھ تھوڑی چیز پیڑ رہتے ہیں تو اس کو اس سے فائدہ اٹھا رہا یعنی اس میں یہ ایسی چیز ہے جس سے فائدہ اٹھائے حضرت عباس رضی اللہ رجحا کو فرماتے ہیں کہ عورتوں کو غربوں کی ہدایت کرنی پڑے گی حضرت, حضرت فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اللہ علیہ کے میں اپنے خاون کی شکایت کی اس نے اسے تھپڑ مارا کہ اس نے اسے تھپڑ مارا ہے بس آپ نے اسے بدلہ دینے کا حکم دیا ہی تھا کہ یہ آئے دو اور اس کا ترجمہ یہ لوگ کرتے ہیں کہ خدا نے مردوں کو عورتوں پر دروہ یا حاکم بنا کے بھیجا تو جس کو جیل پر دروہ بنایا جائے گا تو جو کرے گا لکھا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ تم نے تمہیں مارا اگر فام نے تو تم اس کا بدل نہیں سکتی ہے تو اس پہ یہ آئے اتری آپ کو یاد ہے میں نے نزورے سوران کی آیات کے متعلق ایک درس میں بیان کیا تھا اس پر یہ آیت اتری کہ خدا نے مردوں کو عورتوں کا دروگا بنایا ہوا ہے جو آیت اتری اور بدلا نام دلوایا گیا یہ حدیث ایک اور روایت بھی ہے کہ ایک انساری اپنی بیوی صاحبہ کو بیے ہوئے حاضرے خدمت ہوئے اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساون نے مجھے تھپر مارا جس کا نشان اب تک میرے چہرے پر موجود ہے آپ نے فرمایا اسے ایسا کرنے کا حق نہ تھا یہ اتری یہی آئے درجان تھا وہی یہ اتری آئے درد اور حاصل ہے آگے سنیے تو آپ نے فرمایا کہ کیا کیا جائے میں نے کچھ اور چاہا تھا خدا نے کچھ اور چاہا یعنی رسول اور اس کے خدا کے اندر ماسا جا تک مدد ہو اور مجبوری ہے رسول ڈرا کے میں نے کہا تھا بدلے دو مارے یعنی رسول اور اس کے خدا کے اندر ماسا جا تک مدد اور مجبوری ہے رسول دم اور میں نے کہا تھا بدلے لو خدا کی طرف صحیح آگاہے خدا کے لیے بھی ستر اللہ میاں کہنا چاہتا ہے میاں ہوتا ہے میاں معدت ہمارے یہاں وقت کی زبانت روایت کی بنا تو اللہ نے بھی یہ چیز جو تھی وہ فرماتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حضور جو کچھ فرماتے تھے وہ وہی کی بنا پر ہوتا تھا ان سے پوچھیے کہ اس حدیث کے روشنی میں کیا فرمائے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ہم نے کچھ اور چاہا تھا خدا نے کچھ اور چاہ امر مہاراج اللہ قرآن کے ہم نے ایک چیز دہی تھی خدا نے اس کے برف پیسہ ہوگا کہ کیا کیا گیا تم بھی مجبور ہو میں بھی مجبور ہوں یہاں سے حکم ہوتا ہے کہ مردوں کو حق آتا ہے عورتوں کو مارے بھی اور پھر اس کے بعد تو کئی روایتیں آدمی نے یوں مارا فلاں غلط نے اور ایک ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم کر سکتا کہ ماثول اللہ اللہ کے ثواب کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے کامن کو سجدہ کرے حضور نے فرمایا کہ میرے پیچھے مردوں پر کوئی کتنا عورتوں سے زیادہ مزرت کا باعث نہیں ہوگا کتنا مزرت کا باعث یاد نہیں ان کو رہتا ہے ایک سر یہ کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے دوسری سر یہ کہ عورتوں سے زیادہ کتنا دنیا میں کوئی نہیں وہ جو ماں ہے وہ عورت نہیں ہوتی یعنی اتنا بھی ہے وہ سب سے بڑا اور نیچے جنگ تو نظر آتا ہے ان لوگوں نے جب یہ عورت کہتے تھے تو اس سے ان کے ذہن میں بیوی ہوتی تھی کیونکہ یہ دو چیزیں سامنے رکھنے سے بڑا ہو جاتا نا عورت اگر اتنا ہے ضرورت رکھا ہے تو پھر ایک ماں بھی تو بہرحال عورت ہے بجود اس کے باغ بجور ادار نہ ہو ہر عورت ماں ہو جاتی ہے تو ہر ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے تو پاؤں کے نیچے جنت ہے پھر پاؤں کے اوپر کتنا ہے اور کیا کہا گیا نیلا نے بڑا دکھ ہوتا کتنا ہے خزور نے فرمایا کہ موسم تین چیزوں میں خزور نے سنایا کہ میں نے جنت میں دیکھا تو وہاں اکثریت فویروں بھی پائی گئی جنتمنگ اور دوت میں دیکھا تو اکثریت عورتوں کی نظر آئی جن عورتوں کے تاؤ کے نیچے جنت تھی ان کی اکثریت دودھ میں اس انداز سے جینا نے مند کے عورت کو کس مقام کی اوپر لگائے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر ملوکیت کے زمانے کے اندر عورتوں کو محلوں کے اندر بند کیا ہے تو پھر تو باہر بھی نکل سکتی کوئی کام جو ورک کر سکتا عورت کو اس مقرر نہیں کیا جا سکتا کوئی ذمہ داری کا کام نہیں چھپلایا جا سکتا چلتے گئے چلتے آ رہے ہیں جس اپنے دور میں آپ دیکھیے کہ روز کس کس قسم کے کپڑے جاری ہو رہے ہیں قانون بن رہے ہیں قانون کس قسم کے بن رہے ہیں عورت کے سامنے اس کے قانون کو کچھ قتل کر دے اس کی شہادت نہیں لی جا سکتی فوجداری کے ساتھ کر یہ جو قانون آپ کے یہاں بندے ہوئے ہیں نا یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں اس زمانے کی جب یہ روایات وسع ہوئی تھی اس زمانے کی نہیں نے ان روایات کی بنیادوں پر فقہ کے قانون بنے وہ فقہ کے قانون ہیں جو قیامت تک کے لیے اب آپ کے ہاں شریعت حقاق کا درجہ رکھتے ہیں اب جو ہمارے ہاں مثال پر اسلام کا کہا جا رہا ہے اس میں جو اسلامی قوانین بنائے گئے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں ان میں یہ چیز دی ہے قتل کے کیس میں فوجداری کے قتل ہی نہیں فوجداری کے کیس میں عورت کی شہادت ہی نہیں لی جا سکتی قبول ہی نہیں ہے یعنی اس کے سامنے اس کے سامن کو کوئی قتل کر دیتا ہے اور فرض کیجیے کہ ایسا مقام ہے جہاں کوئی دوسرا ہے نہیں اس <laughs> کی شہادت نہیں لی جائے گی دوسرا کوئی شہادت والا ہے نہیں ہوگا شہاد دیوانی کے قصے میں دستاویزات کے اندر جہاں کہیں شہادت تو وہاں دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کے بڑا یہ جو آج کل اور جیت کا قصہ چل رہا ہے تو تو اور بات کر کے وہ کیا چیلے قرآن کے خلاف ہیں جو قوانین خاص اسلام के بن رہے تھے الگ ربن قرآن کے خلاف ان میں ایک یہ بھی چیز ہے یعنی میں نے بات بیچ میں آ گئی پرانے کریم میں کہا گیا ہے کہ قتل خطا جو ہے غلطی سے کسی سے کوئی قتل ہو جائے کسی کا تو اس میں اس کا خون بہار جلایا جائے گا اس کی خلاف موت نہیں ہوگی بلکہ اون بات جایا جائے, جائے گا اس کو دیت کرتے ہیں لگ منی جس کو کہا جاتا ہے اور جو قتل امداد ہوگا جانستہ کسی کی نہ کسی کو قتل کیا جائے گا تو اس کی سزا موت ہوگی اس میں دیت نہیں ہے ہمارے یہاں جو قانون بنایا جا رہا ہے اس میں اس میں بھی دیت بھی ہے قتل امد میں مقدول کے وارثوں کو اس کا بھی حق ہے کہ وہ سُرا کر لیں کاتل سے معاف کر دیں اس کو کچھ لے کے سورا کرنے دوسری قرآن قتل امر میں یہ کیا. موت کی سزا دیتا بہرحال بےت دیت قتل امد میں ہو یا کسی میں بھی رکھے اگر مرد قتل ہو تو اس کی بےعت فرم کیجیے کہ دس ہزار روپیہ ہے اس کی جگہ اس عورت کا ہو تو اس کی اس کا خون بہ مرد سے آگا ہے اندازہ لگائیے یہ ہے جو عورت کا مقام ہے اور روز یہ فیصلے جاری ہو رہے ہیں کہ آنے والے دستور میں کانسٹیٹیوشن میں عورتوں کا مقام کیا رکھا جائے گا کیا کیا اس کے حقوق ہوں گے یہ سارا کچھ اس قرآن کے ماننے والی قوم کہہ رہی ہے جس نے یہ چیز کہی کہ یہ لوگ عورت کو یہ سمجھتے ہیں ہمارے حد تک نظام کی یہ کیا دیے تو کتنا برا خیال ہے یہ جو میں لیے دیے مجھے کتنے برے غلط ایسے ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں اور اس طرح سے ہم چلے آئے ہزار سال کے اندر ان روایات کی روس روایات کی بنیادوں پر جو فرق کے قوانین بنے ان قوانین کو شریعت کے قوانین قرار دیا وہی رائج آپ کے ہاں کا اسلام رہا اس سے پہلے وہ پرسنل یا جاتی یا نجی کی تھی خطو تک تھی موجودہ ختوا دیتے تھے اب وہ چیز قانون کی حیثیت سے آپ کے ہاں وہ نافذ ہوگی لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز ہے جو قرآن نے کہی ہے وہ اس دور کی بات کر رہا ہے نا کہ اس دور میں عجیب عجیب قسم کے انقلابات آئیں گے جو میں نے پہلے پچھلے دس میں خرچ کر دیے بلکہ پچھلے دو درسوں میں یہ ہوگا ایک, ایک انقلاب آئے گا اس انقلاب کے اندر جہاں اور چیزیں قرآن نے کہی ہیں ایک بات یہ بھی کہی ہے یہ انقلاب جو قرآن شاید کی لکھا ہے عجیب یہ جال تمہارے سامنے عام طور پر مقدموں میں عدالت میں ہوتا یہ ہے کہ مجرم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ جرم کیوں کیا تھا انداز یہی ہے یہاں کہا یہ ہے کہ وہ دور آئے گا جس میں مظلوم عورت سے پوچھا جائے گا کہ تم پہ یہ ظلم کیوں ہوئے ہیں بار. کیا انداز ہے اس چیز مزلوم سے پوچھا جائے گا لالم نے وہ ظلم کیوں کیے ہیں یہ تو جتنے مبرم ہیں واضح ہیں بہین ہیں ضرورت ہی نہیں پوچھنے کی چونتے. جس سے پوچھا جائے گا مظلوم سے انداز ہے یہ ضلع تو مظلوم سے پوچھا جائے گا بتاؤ مقلا کس جرم کی تعداد میں تمہیں ضبط کیا گیا عورت سے یہ پوچھا جائے گا یہ دور آئے گا اور میں دیکھ رہا ہوں وزیر اعظم میں تو ولڈ میں آ جاتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ معلوم نہیں ہے ایسا کرنے والوں کو عورتوں کا کمیشن دکھایا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ خود تم تحقیق کر کے بتاؤ کہ تم پہ یہ کچھ کیوں ہو رہا ہے آہ. ہوتا تو سوئے نا ہمارے یہاں بھی یہ ہمارے یہاں کمیشن کے بیٹھے ہوئے ہیں عورتوں کے سمیشن بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہا ہوا ہے کہ تم تحقیق کرو خود جی عورتوں کے حقوق کی غلطی کیوں کی گئی ہے کیوں ہوا ہے ایسا عورت کا یہ مقام کیوں ہوا ہے کمیشن مقرر ہو رہے ہیں یہاں حکومتوں کی طرف سے وہ باقی جو حکومتیں پہلے دوسری ہیں وہ کار کی حکوم تھے انہوں نے تو اپنے یہ مساج بہت پہلے طے کر دیے وہاں بھی یہی ہوا تھا ایسے ہی نہیں کہہ دیے تھے انہوں نے بھی یہ حقوق عورتوں نے اس کے خلاف اٹھ کے سجید کی بغوطے دی تھی انہوں نے اس کے بعد یہ کچھ ہوا تھا لیکن یہ جو چیز ہے خود ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں کہ اب دیکھا جائے گا اسلام کے روح سے کیا بنتا ہے عورتوں کا کمیشن ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ تم خود تاکی کرو کہ تمہارے ساتھ یہ جو کچھ ہوا کیا ہوا کیا کیا کس کس انداز سے تمہارے حق تنقید کی گئی وزل جو سوئے بے کو دینا ہے قرآن ہے عزیزان اس کا انداز ہی اپنا ہے تو اس سے یہ نظر آتا ہے یعنی ایک طرف یہ کچھ بھی ہے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے واقعی قرآن کی روح سے یہ سمجھ لیا ہے کہ عورت اور مرد کا ایک مقام ہے عورت کو پسند نہیں رکھنا چاہیے اس لیے کہ ساتھ ہی جو قوانین دوسرے بن رہے ہیں سیاست کے معیشت کے آئین کے انتخابات کے اس میں ہر کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ عورت مرد کے مقابل میں نہ آ سکے ایسی شرائط اس میں رکھی جا رہی ادھر یہ بھی ہے لیکن ادھر زمانے کے تقاضے جسے میں صاحب کہتا قرآن کریم نے جسے فطرت کے قوانین کے تقاضے تاریخ کے تقاضے ملائقہ کے تقاضے کہنے کے پکارا ہے وہ زمانے کے تقاضے ہیں زمانے کے تقاضوں کی روح سے یعنی اسلام کی روح سے وہ ایسا کرنے کے لیے مجبور نہیں اپنے آپ کو پا رہے ہیں اسلام کی روح سے تو ابھی وہ عورت کے اس کو وہ بھی لینا چاہتے ہیں دیتے یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ایسا ہے یو ایو کے چارٹر کے اندر یہ چیز موجود ہے انہوں نے جو حقوق دیے ہیں بنیادی حقوق انسانیت ہی فنڈامینٹل ہیومن رائٹس تو ہیومن میں انہوں نے عورت مرد دونوں کو کھڑا کر دیا اس چارٹر پہ دستک کیے ہوئے ہیں مسلمانوں کے معاملے سے ان کی وجہ سے اپنے آپ کو مجبور پا رہے ہیں کہ وہاں اگر سوال اٹھایا گیا کہ یو این کے چارٹر میں جو حقوق دیے گئے ہیں عورتوں کو مردوں کے, کے بہادر تمہارے یہاں اس پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا وہ مجبوری ہے اس کی بنا پر یہ کمیشن مختلف مطلب ہو رہے ہیں یہ تاقی کرنے کے لیے کہ کون کون سے حقوق ہے عورتوں کے قدر کیے گئے ہیں اور کس طرح سے کیا کیا حقوق ان کو دیے جا سکتے ہیں کو اور پھر یہ چیز اس دور کی ہے کہ جب یہ بات یوں ہی نہیں کہ کسی گاؤں میں بات ہوئی گاؤں تک رہ گئی شہر کے کسی محلے میں کوئی واقعہ ہوا تو محلے تک رہ گیا دور وہ ہوگا وہ ادھر سو شیرا اجلاس جو ہے لکھی ہوئی چیزیں اخبار رسائل مجنات کتابیں اس زمانے میں اگر کہیں کوئی کتاب لکھی بھی جاتی تھی تو سادر ہی نہیں ہوتا تھا گرم کی کھانوں کے پتوں سے ہڈیوں سے اور ایک خاص قسم کا کیستاس ہوتا تھا اس پہ بڑی معذور تک تعداد کے اندر کتاب جو تھی وہ لکھی جاتی تھی اگرچہ قرآن کا حجاز اس زمانے میں بھی ایسا تھا کہ ذرائع اتنے محدود تھے کتابت کے شاید تھے لیکن تاریخ بتا رہی ہے اگر زمانے میں قرآن کے قریب ایک لاکھ نسخہ حال میں اسلام میں اس زمانے میں مرے کتنا شمق تھا قرآن کے ساتھ مسلمانوں کو بہرحال کہا یہ کہ یہ دور وہ آئے گا کہ جس میں سے یہ باتیں یوں ہی معدور طبقے میں نہیں رہیں گی بلکہ یہ ذرائع ابلاغ صحیفے اخبار مجلدار کتابیں نشرف عام پھیل جائیں گی اس لیے اس زمانے میں پھر مظلوموں کو دبانے والے جو ہیں ان کے لیے یہ بھی مشکل ہو جائے گی کہ بات بڑی عام ہو جائے گی پھیل جائے گی یورپ میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کے ممالک میں عورتوں کی کیا اور کچھ نہیں تو باہر ان ممالک کو کس کی ہی تو کچھ شرم آئے گی نا وہ تو شرم کے مارے کہتا تھا کہ زندہ رکھو یا ماروں یہ تو یہ ہے نا کہ یہ ممالک دکھنا ہے اگر تمہارے یہاں عورتوں کا کیا ہاتھ ہے ایزان ایزان نشرت اور زمین ہی کی بات نہیں بلکہ کیسیعت یہ ہوگی سما خوش خوشی تک کشتا ہوتا ہے نکان کشائی کرنا اسی پر پڑے ہوئے پردوں کو اٹھا جائے آسمانی کورنوں پر پڑے ہوئے پردوں کو بھی اٹھایا جائے گا قرآن چودہ سو سال پہلے کہہ رہا ہے عجیزال من سو پچاس سال پہلے بھی کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا کہ یہ سزائی کورنوں پر پڑے ہوئے پردے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہے ہمارے یہاں تو اب تک یہ بات کر رہی ہے وہ مدینہ مظمرہ کے وہ یونیورسٹی کے چانسلر کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہے کہ زمین بھولتی ہے وہ مرتا ہے اس کی کتاب موت ہے تو رائی کے مطلب یہ چیز اس دور کی یہ بات اور کیا انداز ہے کہ میں کیا کیا جائے گا عدم تاکیب کے روح سے جو ان کے اوپر پڑے ہوئے ہیں لفظ ہے نا ہمارے ان پر پڑے ہوئے قرضے اٹھانے جا رہے ہیں تو بات یہ زمین تک ہی نہیں رہے گی شادی نے تو یہ چیز لگا سمجھنا ہی گئی تھی کہ تکارے کہ نیز آسمان کے بعد آسمان نیز پڑ کہ زمین کے سارے معاملے سنوار تو کا کہ جو آسمانوں کی سوج رہی ہے تمہیں ان قوموں نے باہر اپنی اپنی قومی دائرے کے اندر تو زمین کے معاملے سنوار ہی لیے ہوئے اپنی قوم کے دائرے میں جہاں دوسری قوموں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے وہ اسی طرح کے ویشی ہیں جس طرح کے ویشی آج سے پہلے کا پہ انسان ہو ہے لیکن اس کے باوجود ہے انہوں نے آسمانی پر پڑے ہوئے قرضوں کو بھی اٹھانا شروع کر دیا دور وہ آ ہے جس میں قرآن کی یہ چیز بھی سامنے آ جائے گی اور اس دور میں یہ چیزیں جو ہیں یہ تو قارضی کائناتی ہیں نا کہ عورتوں کے متعلق یہ ہوگا کمیونیکیشن کے ذرائع مواصلات اتنے عام ہو جائیں گے وہ وہتیاں وہ بھی تہذیب اور تمدن کے دار ادار ہوتی چلی جائیں گی یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن قرآن تو یہ چیز نہیں کہ یہ تاریخ کی کتاب یا طبیعت کی کتاب ہے کہ یہ اسٹرانوجی کے متعلق یہ باتیں بتا رہا وہ تو ایک خاص مقصد کے طرف لانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ یہ کچھ ہونے جی کے دوران پھر ایک نظام ایسا قائم ہوگا میں دو آیتے چھوڑ کے تیسری آیت پہ آتا ہوں ارے مت ما واحد کہ جس میں ہر شخص کا عمل جو کچھ اس نے کام کیا ہے اس کام کا نتیجہ وہ دیکھ لے گا اپنے سامنے اب تو یہ چیز ہے نا کہ جرائم اگر کچھ کسی کے پاس اتنی وسط ہے ان کو چھپانے کی اس میں پردہ ڈالنے کی سینٹو جرائم چھپے ہوئے چلے جا رہے ہیں آتے ہی نہیں اچھے کاموں کا سلا تو بہرحال ملتا ہی کسی کو ہے ہر شخص کے رہا ہے کہ دھیانتان کمانا تم نے ایمانداری سے تو روز تجارت میں گھاٹا ہوتا ہے کہا ہے کہ یہ وہ دور آئے گا کہ جس میں ہر شخص کا کام اس کا نتیجہ اس کے سامنے آ جائے گا چھپا نہیں ہو سکے گا نہ ہی کوئی چیز ان ریوارڈیڈ رہ جائے گی کہ اچھے کام کا سلے نہ ملے برا کام چھپا ہوا رہے یہ نہیں ایسا نظام آئے گا اور اس کے لیے تو یہ دو لفظ قرآن نے جو پہلی آئے تھے جنتلے پر یو سمجھیے کے لیے جمیم اور ڈوز مجرموں کے لیے بھڑکایا جائے گا پھر. اور اگلی آج جو ہے اس کے لیے پھر وقت ختم ہو گیا آج اس کے ہم آئندہ کے لیے رکھتے ہیں بات اس نے بھی بڑی اہم چلی گئی ہے سورا اب تک کی ہم آئے بارہ یا تیرہ تک آ گئے اس کے بعد آئندہ درشن ہم دیں گے رمبنا تک سب مستان